حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی ایک برتوہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم مدلی چینل کے ناظرین تفسیر قرآن بسنسلہ تراویخ رمضان کے سنسلے میں ہم حاضر ہیں آج انشاءاللہ عزوجل تیرمے پارے میں سورہ یوسف کل کچھ بیان ہوئی تھی کچھ باقی تھی انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ بیان ہوگا اور اس کے بعد پھر تیرویں پارے کے جو آج تراوی میں تلاوت کی گئی انشاءاللہ شاء اس میں سے کچھ منتخب آیات کریمہ اور ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے گوشت گزار کرنے کی کوشش کروں گا توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے مدنی پھول چننے کا آپ کو موقع ملے گا یوسف علیہ السلاط وسلام کے جیل میں جانے کا واقعہ بیان ہوا اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تعبیر خواب کا علم عطا فرمایا تھا تو چونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی تو دو قیدیوں نے اپنا خواب بیان کیا در حقیقت وہ جھوٹا تھا آپ نے اس کی تعبیر ارشاد فرمائی کہ ایک جو ہے وہ بادشاہ کی خدمت پر معمور ہو جائے گا جبکہ دوسرے کو چند دنوں میں سولی پر لٹکا دیا جائے گا جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ جھوٹا خواہ بیان کیا تھا ہم تو ہنسی کر رہے تھے مذاق کر رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جو تعبیر ارشاد فرما دی ویسا ہی ہو کر رہا یہاں پر علماء کرم بیان فرماتے ہیں کہ جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ بھی مدری چینل پر آپ دیکھتے رہتے ہیں تو اس میں بھی بارہا ارض کیا گیا ہے کہ جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا خواب میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ یا کمی نہیں کرنی چاہیے جیسا آپ نے دیکھا ویسا ہی بیان کر دیں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ میرے حق میں نقصان دہ ہے جبکہ در حقیقت وہ بات اچھائی کی علامت ہوتی ہے کیونکہ اس کو علم نہیں ہوتا اس لیے وہ یہ سمجھتا ہے اور بظاہر بعض اوقات بہت اچھی شہ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی تعبیر اس کے برعکس ہوتی ہے تو کبھی بھی خواب کے معاملے میں اس طرح کا جھوٹ نہیں ملانا چاہیے ورنہ اس میں بعض اوقات بہت زیادہ نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے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 میرا رب بخشنے والا مہربان ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو واقعہ سجیدہ یوسف عالانبیجینا واللاۃ والسلام کے ساتھ درپیش ہوا زلیحا کے حوالے سے تو آپ نے اپنی براعت کو بیان کیا اور اپنی پاکیزگی کو بے قصوری کو بیان کیا جب یہ سب گفتگو ہو گئی تو اچانک آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے اس اچھے عمل کو اپنی طرف منسوب کر دیا جبکہ حقیقت میں ہر اچھے عمل کی توفیق دینے والا اور ہر اچھے عمل کو کرنے والا رب ازا وجل ہی ہے تو پھر آپ نے یہ ارض کی کہ میں اپنے نفس کو بری... میں اپنے نفس کی براعت بیان نہیں کرتا بلکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی ہی ہر ایک کو نیکی کی توفیق دینے اور گناہوں سے بچانے والا ہے تو آپ نے اس طرح سے اپنی آجزی کا اظہار فرمایا اس کے ذمن میں مفصرین نے رام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کے ایک برگزیدہ نبی اس طرح کا ارشاد فرما رہے ہیں تو ہمارے لیے کس قدر اس میں سیکھنے کا ہے کہ آج ہم نیکی کرتے ہیں تو اپنے نفس کی طرف اس کو منصوب کرتے ہیں اور اس طرح کی بڑائی کے بول بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا تو میں یوں بچ گیا گناہ سے اور میں نے فلاں کی مدد کی اور یہ اپنے کمالات کا بیان کرنا یہ درست نہیں بلکہ حقیقت میں جو اللہ تبارک و تعالی ہی توفیق دینے والا ہے تو ہر اچھے عمل کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرنی چاہیے اور اگر کبھی موقع ہو واقعی موقع ہو بیان کرنے کی حاجت ہو تو یوں بیان کر دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں نے یہ کام کیا تو انشاءاللہ شاء اللہ جلد یہ انداز جو ہے وہ زیادہ بہتر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے حقیقت میں وہی توفیق دینے والا ہے اس کے بعد واقعات اور کچھ اور مفاہین بیان ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ نبی والے ہی سلاط وسلام کا اپنے بھائیوں کو معاف کر دینے کا بیان فرمایا کہ جب پڑا اور آپ کے بھائی جو کہ آپ کو نہیں پہچانتے تھے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو غلے سے نوازا اور چھپا کر انہوں نے جو غلہ خریدنے کے لیے رقم دی تھی نقدی دی تھی درہم اور دنانیر وغیرہ دیے تھے وہ آپ نے نقدی ان کی بوریوں میں چھپا دی جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے اپنے والد سے چونکہ وہ بطور بادشاہ آپ کو اس وقت تک پہچانتے تھے ابھی تک پہچان نہیں ہوئی تھی کہ یہ ہمارے وہی بھائی یوسف ہیں تو انہوں نے بہت تذکرہ کیا کہ بادشاہ نے ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور ہمیں یہ غلہ دیا ہمیں پورا پورا تول دیا ہمیں اس کا بدلہ دیا اور جب انہوں نے بوریوں کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انہوں نے غلے کے بدلے میں جو قیمت ادا کی تھی وہ بھی اس کے اندر موجود تھی بہرحال پھر وہ دوسری مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے پھر آپ کے بھائی سے آپ کا تعارف ہوا پھر ان پر آپ نے اپنا جو ہے وہ تعارف پیش کیا اور یہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا کہ ہم نے تو یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ اتنا اچھا سلوک کیا اتنا اچھا برتاؤ کیا اور یوسف علیہ السلاۃ و نے ان کو معاف فرما دیا چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قالا لا تصریب علیکم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم ترجمہ کنزل ایمان کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کے نبی کی شان کہ اپنے ساتھ اس قدر برائی کرنے والے بھائیوں کو اتنی فراخ دلی کے ساتھ آپ نے معاف فرما دیا اور پھر وہ تاریخی واقعہ رونما ہوا کہ جب یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کو اپنی قمیص عطا فرمائی کہ جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر آنکھوں پر ڈال دو انشاءاللہ شاء ان کی آنکھیں لوٹ آئیں گی کیونکہ آپ کے والد محترم جو کہ وہ بھی نبی تھے یوسف علیہ السلاۃ وسلام کی فراق میں اور آپ کے غم میں اس قدر روئے اس قدر روئے تھے کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ چلی گئی تھیں اور آپ نابینا ہو گئے تھے چنانچہ پرانج مجید فرقان حمید میں اس واقعے کے حصے کو یوں بیان کیا ایمان میرا یہ کرتا لے جاؤ اے میرے باپ کے اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ تو یوسف علیہ السلط وسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو ان کے بھائی آپ کا کرتا مبارک لے کر گئے اور واقعی ایسا ہی ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس کرتے کی برکت سے آپ کے والد محترم کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہو گئیں اور پھر تمام اہل خانہ کے ساتھ ان کو بلایا گیا یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے بڑا ہی شاندار استقبال کیا بڑا ہی خوشی کا موقع تھا کہ اتنے عرصے باپ اور بیٹے جن میں آپس میں گہری محبت تھی بچھڑے رہے پھر اتنی آزمائشوں کے بعد خوشی کے دن ہے علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان مناظر کو بیان کیا ہے جب یوسف علیہ السلاۃ والسلام اپنے والد محترم سے ملے تو گلے ملے اور خوشی کے عالم میں دونوں کافی دیر تک روتے رہے یوسف علیہ سلاط وسلام نے وہاں پر بہت ہی خوبصورت اور شاندار خیمے بنائے تھے جس میں کچھ دیر ان کا قیام رہا پھر ان سب گھر والوں کو لے کر آپ اپنے شاہی جو محلات اور جو رہائش گاہ وغیرہ تھی وہاں پر لے آئے اور کئی سال یہ سب خوشی خوشی آپس میں ایک ساتھ رہے اور پھر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کا مزار شریف جو ہے وہ اپنے آبائی علاقے میں جہاں سے آپ تشریف لائے تھے وہاں پر بنایا گیا تھا تو بہرحال یہ مختصر واقعہ سیدنا یوسف علیہ نبی جینا والے صلاحت وسلام کے حوالے سے بیان کیا اگرچہ کے قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی بہت سارے اس واقعے کے پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے لیکن چونکہ وقت کی کمی کے باعث سب کا بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا اگر آپ پڑھنا چاہیں ان واقعات کو اور دیگر پرانی واقعات کو بلکہ میں آپ کو عرض کروں گا مدنی مشورہ دوں گا کہ پرانے مجید فرقان حمید میں جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہیں ان سب کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے الحمدللہ ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں انہوں نے ان تمام پرانی واقعات کو ایک کتاب میں جمع کیا ہے جسے مکتبت المدینہ نے بھی الحمدللہ شائع کیا ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن کے نام سے جس میں تمام پرانی واقعات کو بیان کیا گیا ہے اگر آپ واقعات پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب حاصل کیجیے الحمدللہ واقعات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے آخر میں درس بھی دیا گیا ہے کہ اس واقعے سے ہمیں یہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور پھر سب سے بڑی بات چونکہ ایک عالم نے مستند عالم نے وہ کتاب ترتیب دی ہے تو اس میں کسی بھی طرح کی بلا وجہ کی زیادتی آپ کو نہیں ملے گی بالکل مستند واقعات ہیں اور اس میں جو کلام کیا گیا ہے اس پر اعتماد کر سکتے ہیں خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں کہ آج کل بچوں کا رجحان حکایات کی طرف اور واقعات کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے کہانیاں بھی پڑھتے ہیں طرح طرح کی عجیب و غریب کے جس سے بازار کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو وہ واقعات اپنے بچوں کو سنائیں خود بھی پڑھیں گھر والوں کو پڑھائیں تو ان اللہ بہت زیادہ اصلاح کا سبب بھی ہوگا اور ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو واقعات بیان فرمائے اس میں سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے آپ کے معلومات میں بھی انشاءاللہ شاء خوب خوب اضافہ ہوگا تو کتاب کا نام ہے عجائب القرآن ما غرائب القرآن مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد سورہ رعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا ارشاد باری تعالی ہے ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم ترجمہ کمزل ایمان بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے میرے پیارو میٹھی اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین واقعی حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو منعم ہے منعم حقیقی ہے وہ تو انعام و اکرام فرماتا ہے لیکن اس کی نعمتوں کا شکر نہ کر کے نعمتوں کا انکار کر کے یا نعمتوں کا درست استعمال نہ کر کے ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں جیسا کہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے بندوں سے کسی نعمت کو پھیر لیتا ہے ایک نعمت دی تھی اسے چھین لیتا ہے دور فرما دیتا ہے تو اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم اپنی حالت کو بدل دیتی ہے برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے نافرمانیوں فرمانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ نعمت میں اضافے کا سبب اور نعمت کی ناشکری کرنا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی فرمانی کرنا یہ نعمتوں کے چھن جانے کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اگے بھی ایک آیت کریم آئے گی جس میں اسی مضمون کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و ہمیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند آیات کے بعد ارشاد خداوندی وجل ہوا والذین یصلون ما امر الله به ان یصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ترجمہ کمزول ایمان اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور حساب کی برائی سے اندیشہ رکھتے ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جن مقامات پر جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا اس کو جوڑنے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا بیان کیا گیا ہے اس کی تفسیر میں علماء کرام مفسرین کرام نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جوڑنے کا حکم دیا وہاں پر جوڑنا چاہیے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالی سیر بندے کا رشتہ جوڑنا اس کو معبود سمجھنا خود اس کی عبادت کرنا اسے الہ سمجھنا اپنا رب سمجھنا یوں اپنا رشتہ رب ازل سے جوڑنا بھی مراد ہے بندے کا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ امتی کا رشتہ اپنے نبی کے ساتھ جوڑنا کہ جو نبی نے فرمایا اس کی اطاعت کرنا اسی طرح انبیاء کرام کے جو اہل خانہ ہیں ان کے حقوق کو پہچاننا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد کے حقوق کو پہچانا مزید جو آپس میں رشتے داری کے حقوق بیان کیے گئے ہیں شریعت متحرہ میں زبیل ارحام کے حقوق بیان کیے گئے ہیں ہمسایوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں دوست احباب کے حقام بیان کیے گئے ہیں تو وہاں پر جوڑنا یہ سب اس آیت کریمہ کے تحت شامل کیا گیا ہے تو اس میں حقوق کا بیان ہے اور اس کی اسلام میں بہت زیادہ تاکید ہے حقوق العباد یہ ایک بنیادی ایک بنیادی سبق ہے اور ایک بنیادی احکامات میں سے ہے کہ بندہ اپنے اوپر آنے والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف حقوق لازم فرمائے ہیں ان کو پہچانے اور ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے کی صفات میں سے ایک بدترین صفت یہ تھی گزشتہ امتوں میں بھی ایسا ہوا کہ جب انہیں کسی نبی نے آ کر دین کی دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کی دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی دعوت دی انبیاء کرام پر ایمان لانے کی دعوت دی تو وہ نشانیاں طلب کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آپ فلا فلا کام اگر یوں کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بہت در ایسا ہوا کہ جب انبیاء کرام معجزات دکھاتے اور جو انہوں نے طلب کیا وہ ظاہر کر دیتے تو وہ پھر انکار کر دیتے تھے پھر کوئی اور شے طلب کیا کرتے تھے تو اس امت کے کفار اور مشرقین مکہ کبھی یہ انداز رہا بہت سارے مواقع پر انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معجزات طلب کیے آپ نے موجزات دکھائے لیکن پھر بھی وہ ایمان نہ لائے بعض لوگ ایمان لے آتے تھے لیکن جن کے حق میں افر مقدر ہو چکا تھا وہ ایمان نہ لاتے تھے جیسا کہ ابو جہل ابو لہب اور دیگر کفار مکہ بڑے بڑے موجزات دیکھنے کے باوجود بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے ایک موقع پر انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ یہ مکے کی جو پہاڑیاں ہیں ان کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیں تاکہ ہمارے پاس کھلا میدان ہو چونکہ مکہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے آج بھی اگر آپ کو اللہ سبارک و تعالیٰ سعادت عطا فرمائے آپ دیکھیں گے تو حرم کے بہت قریب ہی پہاڑی سلسلہ ہے اب اگرچہ پہاڑیوں کو کاٹ کر کافی وسیع علاقہ بنا دیا گیا ہے پھر بھی مکہ کے جو اطراف کے اندر پہاڑ ہیں اس وقت جو بھی صورت حال تھی تو کفار نے کہا کہ آپ ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیں تاکہ ہمیں کھیتی باڑی کے لیے جگہ ملے اور زمین میں سے چشمے نکالیں تاکہ ہم اپنی کھیتی کو سیراب کر سکیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے ریکور بھی فرمائش کرتے تھے کہ آپ ہمارے اباؤ اجداد میں سے فلاں فلاں کو جو کہ فوت ہو چکے زندہ کر دیں اور وہ آ کر ہمیں کہیں کہ آپ حقیقی نبی ہیں سچے نبی ہیں تمام آپ پر ایمان لے آئیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ کفار خالی بظاہر یہ موجزات طلب کرتے حقیقت میں ان کے دل جو ہے وہ اسلام کی طرف معائل نہیں ہیں تو ان کی اس صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ راد میں اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا اور بالکل ان کے جھوٹ کو واضح فرمایا ارشاد باری تعالی ہوا ولو ان قرانا سُجِرَت به الجبال او قُتعت به الارض او كلما به الموتى بل لله الامر جميعا ترجمه کنز الايمان اور اگر کوئی ایسا قران اتا جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردے باتیں کرتے جب بھی یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا بتایا گیا کہ یہ کفار جو طلب کرتے ہیں اگر ایسا ہو بھی جائے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے دل میں کفر جو ہے وہ رچا بسا ہے چند آیات مبارکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ رات کے بعد سورہ ابراہیم جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اس کے آیت نمبر 7 میں وا اذ تاذنا ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ترجمہ کنز الایمان امام اہل سنت اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ اس کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے تو وہ جو ابھی میں نے ارض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت کریمہ میں بھی نعمتوں کے شکر پر مزید نعمتیں عطا فرمانے اور نعمتوں کی ناشکری کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ارشاد فرمایا یہ وہ آیت کریمہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر حال میں بندے کو شکر کرنا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بندوں پر اس قدر ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے نعمت فقط یہی نہیں کہ مال اسباب ازواج بچے مکانات عمدہ غذائیں یہی نعمتیں ہیں بلکہ اگر بندہ غور کرے تو اس کا پورا سراپا ہی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی نشانیاں بتاتا ہے کیا یہ آنکھیں اللہ کی نعمت نہیں یہ دونوں ہاتھ اللہ کی نعمت نہیں ہمارے ذہن کا درست ہونا سمجھنے کی طاقت کا ہونا کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہمارے پاؤں کا سلامت ہونا ہم چل کر جاتے ہیں کیا یہ ہی اللہ کی نعمت نہیں ہمارے جسم کا سلامت ہونا اللہ کی نعمت نہیں ہم غذا کھاتے ہیں وہ ہضم ہو جاتی ہے کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں اللہ تبارک و اعلیٰ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی سر پر بال عطا فرمائے جس سے انسان کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے یہ بھویں انسان کے حسن میں اضافہ کرتے ہیں یہ پلکیں آنکھوں کی حفاظت کرتی ہیں ہم سانس لیتے ہیں سانس نکالتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے پانی عطا فرمایا ہمیں ہوا عطا فرمائی بے شمار ایسی نعمتیں روشنی کے لیے سورج پھلوں کے پکنے کے لیے اسباب عطا فرمائے یہ اس قدر نعمتیں ہیں کہ بندہ اس کو گن ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے تو بہرحال بندے کو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں غور کرنا اور اس کا شکر کرنے کا حکم ہے اور یاد رکھیے مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت اس کا ایمان ہے اس کا اندازہ آپ یوں کر سکتے ہیں مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کچھ شخص آپ کو کہے کہ میں تمہیں اتنا مال دیتا ہوں کروڑوں روپے دیتا ہوں اتنا اسباب دیتا ہوں بڑے بڑے مکانات محلات محلہ آفر کرے آپ جو چاہیں اس کی آفر کرے اور اس کے بدلے میں وہ کہے کہ کافر ہو جاؤ کیا آپ ہو جائیں گے ہرگیز نہیں ہوگا کوئی بھی مسلمان اس بات کو پسند نہیں کرے گا تو پتا چلا کہ بندے کے پاس سب سے بڑی نعمت اس کا ایمان ہے جس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور ایمان ہے تو کل برد قیامت کی تمام نعمتیں ہیں اگر ایمان نہیں ایمان چلا گیا چھن گیا تو پھر بندے کے پاس بلے دنیاوی طور پر کتنا ہی مال و اسباب کیوں نہ ہو در حقیقت یہ سب کچھ فانی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہمیں سب سے بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی شکل میں عطا فرمایا اس کا شکر ادا کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی کچھ آیات کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علا نبی سلاۃ وسلام کے کلمات کو بیان کیا ہے ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور جلیل القدر نبی ہیں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ساری دعائیں کی ان دعاؤں کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے اس سور مبارکہ میں بھی ہے اور دیگر صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے کلمات کو ان کی دعاؤں کو بیان کیا ہے جن میں سے ایک دعا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کی تھی وہ ازقال ابراہیم رب با البل وج نی ویب السنام ترجمہ کنز ایمان اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو ایمان والا کر امان والا کر دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا تو یہاں پر جس شہر کے لیے ابراہیم خلیل اللہ علام علیہ سلاۃ وسلام نے دعا کی وہ مکہ مکرمہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے کیسی آمان عطا فرمائی کہ وہاں پر قتل کرنا جائز نہیں وہاں پر شکار کرنا جائز نہیں وہاں کے اکھاڑنے سے منع کیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسی وہاں پر برکت عطا فرمائی کہ آج تک الحمد آباد ہے اور قیامت تک وہ آباد رہے گا مزید آیات کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے ربنا انی اسکنتو من ذریجتی بیواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہن ورزقهم من السمرات لعلهم يشکرون یہ ایک اور دعا کا ذکر ہوا ترجمہ کنزل ایمان اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے خرمت والے گھر کے پاس اے میرے ربل اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے شاید وہ احسان مانے تو یہ دعا بھی ابراہیم علیہ اللہ نے کی اور اس دعا کا اثر آج دنیا بھر میں ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں بے شمار مسلمان مکے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں الحمدللہ ہمارے دل مکے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مکہ پاک میں میری حاضری ہو اور پھلوں کے حوالے سے جو دعا کا ذکر ہوا آج دنیا کی ہر نعمت ہر پھل آپ کو مکے پاک میں ملے گا اگرچہ وہ ایک صحرائی اور پہاڑی علاقہ تھا بظاہر وہاں پر پھلوں کے اسباب نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے خلیل کی دعا کو قبول فرمایا اور دنیا بھر کی نعمتیں آج مکہ پاک میں الحمد استعمال کرنے کو کھانے کو ملتی ہیں چودہ پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا اس کا ذکر ان الفاظ کے ساتھ ملتا ہے ان نہ نشن ذکر و ان نہ لہو لحاف ترجمہ کنز المان بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہ بان ہیں سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا کلام جو کہ افضل ترین نبی امام العبیا پر نازل ہوا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا اور ایسی حفاظت فرمائی ایسی حفاظت فرمائی کہ نہ تو اس میں سے ایک لفظ کم ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس میں ایک لفظ کا اضافہ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرانے مجید فرقان حمید کی ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی بشر آج تک اس میں ایک لفظ کا اضافہ نہیں کر سکا بے شمار لوگوں نے کوششیں کی طرح طرح سے کفار نے غیر مسلموں نے کوششیں کی کہ قرآن میں سے کچھ آیات کو کم کر دیا جائے اور آیات کو کم کر کے اس کو رائج کیا جائے یا کچھ اضافہ کر دیا جائے نہ تو قرآن میں کچھ کمی ممکن ہے نہ اس میں اضافہ ممکن ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے اس کی مثل لانے پر کوئی شخص قادر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں کتاب عطا فرمائی اس کا بھی اس عظیم نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو الحمد دعوت اسلامی کے مدنِ ماحول میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے اس کا ترجمہ پڑھنے اور کنز ایمان کی ترغیب یوں امیر سنت دلاتے ہیں کہ اردو تراجر میں سب سے درست ترین ترجمہ جس کو علماء کرام نے قرار دیا الحمد وہ کنز ایمان ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ کا ترجمہ ہے تو اس لیے امیر سنت کنز المان پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تفسیر دو معروف تفاثیر درست ترین تفاصیر بہترین تفاثیر خزائن العرفان اور نور العرفان شریف الحمد یہ بھی علماء علیہ سندت نے صدر الافادل اور مفتی احمد یارخان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہیں آپ ان تفاثیر کو پڑھ سکتے ہیں مختصر تفاثیر ہیں اور الحمد اب ایک اور تفسیر ان قریب انشاء اللہ منظر عام پر آئے گی سرات کے نام سے جس پر ابھی کام جاری ہے جس کا درس جو ہے وہ آپ روزانہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو یہ سب باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی الحمدللہ قرآن پڑھنے اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ترغیب ہے مدنی انعامات میں بھی امیر علیہ سنت نے روزانہ کم از کم تین آیات بما ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے اور یہ سلسلہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے اللہ تبارک تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکات حاصل کرنے اور اسے سمجھ کر اس میں دیے گئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بھی جاہل نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہوگا حبیب صلی اللہ تعالیٰ